تو اب یزید کا مسئلہ مجد صاحب کے پاس پڑھ کر مجھ پر الزام دیتے ہو تو میں مجدد صاحب کا سنا رہا ہوں آج کے بعد میلاد کو حرام قرار دینا ہو بڑوے ڈرامہ بنا رکھا ہے لوگ مجدد صاحب نے بھی وہی کام کیا جس طرح کے شہرت پر اعتماد کر لیا داتالی حجبیری نے شہرت پر اعتماد کر لیا مجدد پاک نے تو لکھنا تھا جو لکھ دیا اللہ کے فضل سے ہم نے تحقیق کی ہے اگر تمہارے اندر جرت ہے اور خود کو کہتے ہو پہرے دار تو کسی بزرگ کا پہرا دے کر دکھاؤ ان کا پہرا بھی ہم نہیں دینا ہے تمہارے سے پہرا نہیں دیا جا سکتا اما بعد سامعین السلام علیکم و اللہ مسئلہ جزید سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اور مسئلہ یزید اور سیدنا الف ثانی رضی اللہ تعالی سب سے پہلے خلاصہ اتنا ہی ہے کہ یہ بزرگ ہوں یا کوئی اور بزرگ ہوں انہوں نے محض شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے کلمات فرما دیئے اور اس مسئلہ پر غور تعمل اور تحقیق نہیں فرمائی تو جو کچھ لکھ ہے خلاف حقیقت ہے اور بزرگان دین سے کوئی بات بھی خلاف حقیقت واقع ہوتی ہے تو اس کے اسباب ہوتے ہیں نفسانیت نہیں ہوتی وہ اسباب جن کی وجہ سے بزرگوں سے خلاف حقیقت کچھ واقع ہوتا ہے یا کسی بات میں خطا واقع ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب آپ کو سناتا ہوں جو علماء کے پاس مختلف مقامات پر ملتے ہیں کبھی نسیان ہو جاتا ہے کبھی ظہول ہو جاتا ہے صاحب ہو جاتا ہے تقلید در نقل ہو جاتی ہے کسی کی تقلید کر دی دس دس بندے ایک ایک کی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں اعتماد بر شہرت ہو جاتا ہے سب کے لسان ہو جاتا ہے سب کے قلم ہو جاتا ہے غصہ اور غزب آ جاتا ہے شکر ہو جاتا ہے کسی اپنے روحانی حال میں مست بیٹھے تھے آدم توجہ ہو جاتی ہے قلت تعمل ہو جاتا ہے قلت مطالعہ ہو جاتا ہے عادم تحقیق ہو جاتی ہے اختلاط ہو جاتا ہے سو حفظ ہو جاتا ہے وجہ علت کسی بیماری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور خصوصاً یہ آخری عمر میں ہوتا ہے زیادہ تر خوف فتنہ ہو جاتا ہے بڑے فتنے سے بچانے کے لیے کوئی بات خلاف حقیقت کر دیتے ہیں جس کو مسلحت کا جھوٹ بھی کہا جاتا ہے تدسیس ہو جاتی ہے کسی نے ملاوٹ کر دی تشدید در تقوی ہوتا ہے تقوے کے اندر ان کی طبیعت شریف شدت پسند ہے کو متشدد ہوتے ہیں کو مت ہوتے ہیں کو متوسط ہوتے ہیں سب درجات ہیں اللہ والوں کے آخری ان کے گمان شریف میں دلیل مضبوط لگتی ہے ان کو قوت دلیل درزہ میں خیش جیسے حضرت سید ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالی وہ زکعت وغیرہ کسی چیز کے قائل نہیں تھے مال رکھنے کے قائل نہیں تھے اور ان کا مقابلہ رہا اسی وجہ سے ان کو بازرا میں بھیج دیا گیا جو مدینہ شریف سے ریاض کی طرف تو چار سو کلومیٹر پہ آتا ہے اور بالکل تنہائی ہے کوئی وہاں پر وہاں رہے اور آپ علیہ اسلام السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا تو جو میں زورف دیکھتا ہوں تو تمہیں ان کے ساتھ نہ رہنا اعتماد بر شہرت شاخ شادی رتی اللہ تعالیٰ نے کریمہ شریف میں وہ جو آخری سوخی ہے طویل لمبی اس کے اندر آسمان کے گھومنے کا ذکر فرماتے ہیں جبکہ ہمارے سند گردش ہے زمین و آسمان کا نظریہ نہیں رکھتے اور آلہ نے خصوصاً اس کا رد فرمایا تو یہ جی اسباب ہیں جن کی وجہ سے بزرگوں سے کوئی بات خلاف حقیقت نکل جاتی ہے ایک بات حضور سیدنا دادا علی حجبری رضی اللہ تعالی عنہ کی سناؤں گا جو ان کی کشفل المحجوب شریف میں ان کے قلم شریف سے نکلی اور خلاف حقیقت ہے اور اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ساتھ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو ایک یہود یہود کی طرف سے بہت ہی گلیز بات منسوب ہے کہ اوریا ان کے حضرت داؤد اسلام کے زمانے کا شخص تھا اس کی بیوی بہت حسین تھی تو اب آگے مختلف کہانیاں چلتی ہیں کہ ان کی نظر پڑ گئی وہ اب اس کے ساتھ عشق ہو گیا اور پھر آگے تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں غیر محتاط لوگوں کی کہ جی وہ ایک طوی عمر تھا غیر اختیاری امر تھا دل پر قابو کر گئی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ چھوڑ دے میرے لیے کوئی کچھ قصے کوئی کس قصے یہود کے پاس یہودی کیوں کتابوں میں یہ موجود ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو اس سے بھی آگے چلاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں حضرت سو گئے اس کے ساتھ اور زنا کیا اور زنا سے ناجائز بچہ اندر پیدا ہوا وہ یہ لکھ رہے ہیں اور پھر ہمارے حضرات یہاں پر بھی یہ پچر چلا رہے ہیں کہ سلے وہی ہیں اسی سے پیدا ہوئے سلیمان وہ حرام زادہ بتا رہے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کو اس سے پیدا کر رہے ہیں خیر یہاں پر پھر یہ کہانی چلاتے ہیں ارے بھائی ان کی شریعت میں جائز تھا دوسرے سے کہہ دینا بھائی یہ میرے لیے چھوڑ دیں ان کی شریعت میں جائز تھا شریعت بھی بنا لی ان کی اللہ و اکبر و کبیر خیر پھر یہاں پر مثال دیتے ہیں عبد الرحمان بن عوف اور سعد انصاری صحابی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدان تشریف لائے بھائی بنایا اس کو کہتے ہیں مسئلہ ہے مواخ بھائی بھائی بنایا ان دو صحابی کو بھائی بھائی بنایا تو بھائی دیکھو وہ جو سادی تھے انہوں نے بھی اپنے گھر والی چھوڑ کر طلاق دے کر ان کے ساتھ بیاہ دیا حضرت عبد الرحمان بناؤ کے ساتھ اللہ اکبر افسوس ہے ایسے لوگوں پر رونا آتا ہے کہ بڑے بنتے ہیں اور کتنا گلیر چھوٹی باتیں منہ سے کرتے مخیص مقیس کا لے میں فرق دیکھوں ادھر داود علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے انہوں نے کہا چھوڑ دے اور ادھر کیا ہے میں آپ کو خود سنواتا ہوں بخاری مسلم اور اس میں مسرد احمد سے جس طرح کے الدا بننے آئے کو دیکھ رہا ہوں پوری سنت کے ساتھ یہ دیکھیں فارد عالح فہل حضرت سعد بن ربیع انصاری عبد الرحمان بن عورت پر پیش کی یہ بات کہ میں اپنے اہل اور اپنا مال آدھا آپ کو دینا چاہتا ہوں دوسری روایت ہے مساط احمد کی تو اس میں یہ ہے فنض الشت ملی فخب ہو وہ تحتی ملا نے فنض الما فنض الما آج کہ وہ سات فرماتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے حضرت ساد بن ربیع انصاری فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن آؤ میرا مال جو پسند آتا ہے لے لو گھر والیاں ہیں میری ابھی پردے کا حکم نہیں اترا تھا کیونکہ یہ ہجرت کے پہلے سال کی بات ہے وہ گھر والیاں میری ہیں ان کو دیکھو تو جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے میں طلاق دیتا ہوں آپ شادی کر لیں انہوں نے ایسا ہی کیا طلاق ہو گئی لیکن دیکھو آرد یہاں پر آرد علیہ یعنی سات بن ربی نے پیش کیا بتاتی ہے مرا چاہیے کون فرما رہے ہیں سادر روی فرما رہے ہیں اور ادھر کیا ہے وہ دعوی کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خود دیکھا اور اس کو مطالبہ کیا یہ چھوڑ دیں اللہ اکبر و کبیرہ یہاں پر دو صحیح سندیں دو ایک عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے ایک کہے عبداللہ ابن عباس رضی دی اللہ تعالیٰ انحما ان کا اکثر نہیں یہ بس اتنا ہی کہا کس نے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ تلکھ اس کو طلاق دے دے لیکن ابتدان بات سمجھنا بندہ ناشیز بحمد اللہ تعالیٰ ہمیں جو حسن عقیدہ حضرت صاحب کی نسبت سے ملا ہے فوراً دل نے فیصلہ کیا کہ یہ روایتیں دونوں ان دونوں صحابی کی اپنی بات نہیں ہے یہ اسرائیلی روایتیں ہیں اور انہوں نے, انہوں نے ان سے سنی ہوگی اور اسی طرح بنا دی پیش کر دیا ہوگا اور احمد اللہ تعالیٰ مطلع ہوا ہوں عبداللہ ابن عباس بھی اسرائیلی روایات لیتے تھے عبداللہ ابن مسعود کا باون آتا ہے باون روایات انہوں نے لی ہیں ہمارے پاس وہ مضمون ہے پورا جس کے اندر نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں صاحبی اسرائی روایتیں کتنا لیتے تھے فلاں کتنا لیتے تھے کتنا لیے, کتنا لیے ہیں کتنا لیے ہیں کتنا لیے ہیں اسی وجہ سے امام راضی فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ محدے سے اپنے کثیر دونوں نے سریح انکار کیا یہ عورت کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے عشق کا اور مسلمانوں اگر کوئی نبی رسول بھی ایسا ہو کہ وہ دیکھتے ہوئے کسی کو تو اس کے دل میں مال دیکھا تو عشق پڑ گیا عورت دیکھی تو عشق پڑ گئی اور طبیعت اور بے اختیار ہو گئی اگر رسول نبی آتے ہیں تو پھر تو صاف مطلب یہ نکلتا ہے معذ اللہ کہ اللہ کے دین میں بھی وہ ایسا کچھ کرتے ہوں گے اور اپنی طبیعت کے پیچھے چلتے ہوں گے کہ جب یہاں پر آ کر طبیعت کی مخالفت ان کے اندر ممکن نہیں مم... ارے بھائی پہلے تو طبیعت کا غلبہ نبیوں پر ہونا یہ ممکن ہی نہیں نفسانیت اور طبیعت کا غلبہ ہونا مماؤ بر و نفسی جو کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سب نے لکھا ہے توازوان حقیقت نہیں توازو کرتے ہوئے بھرنا کون سا کام کیا تھا وہ تو بھاگ گئے کپڑے اپنے پھڑوا کے اور پھر کہتے ہیں میں اپنے نفس کو بریو ذمہ قرار نہیں دیتا حالانکہ انتہائی بری ہے نفس انتہائی بری اور پاک نفس کو وہ فرماتے ہیں میں بری و ذمہ کرار نہیں دیتا یہ توازو ہے میں تو اتنا جانتا ہوں او بھائیوں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سوفیا کے پاس انسان تو انسان رہا کسی کتے اور جانور پر کامل کی نظر پڑ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے کچھ اپنی زندگی خراب کر کے بیٹھ جائے کیسی عجیب باتیں ہیں کیا حضرت باجد رضی اللہ تعالیٰ نفا تو ان سے میں نہیں لکھا پر نظر شریف پڑ گئی جس جو ایک روحانی نظر مبارک پڑی تو بس ختم کتے کا اپنے کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دنیا کی طرف کھانا پینا سب چھوٹ گیا طرح بیٹھتے تھے وہ کتا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کتے کے بعد میں دربار بنایا گیا تھا وہ اللہ والا کتا بن گیا تھا کتا اللہ والا بن جائے باجدید کی نظر سے اور سیدنا داود علیہ السلام جیسے اول اعظم رسولوں میں سے ان کی نظر شریف پڑے اور خود خراب ہو کر بیٹھ جائیں را کا خوف کرنا چاہیے یہ کیا ہے یہ سب اس اسی وجہ سے امام فخر الدین راضی نے سفید دن کال فرما دیا وہ فرماتے ہیں دس صفات حضرت داود کی پہلے ہیں اس قصے سے دس بعد میں ہیں وہ دس پہلے والی دس بعد والی بتاتی ہیں ان کی عظمت کو ان کی پاکدامنی کو کیا کیا وہ کس شان کے مالک تھے وہ سیاق و سباق ہی انکار کر رہا ہے پران کا کہ ایسے قصہ پر اس کو معمول کیا جائے یہ امام راضی نہیں لکھا انہوں نے اس کو جو روایت ایک اور آتی ہے اور پھر قرآن پاک کے ساتھ انہوں نے مناسبت دی ہے وہ کیا کہ آپ بیٹھے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کچھ جس محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اس کی دیواروں کو پلاگ کرائے تو ان کی بات ہے کوئی بات نہیں ہے عورت کا مسئلہ ہی نہیں ہے امام نے یہاں تین قول پر تین کال بتائے فرمایا ایک قول ایسا ہے کہ کبیرا گناہ رسول کی طرح منصوب کرتا ہے ایک قول ایسا ہے سغیرہ منسوب کرتا ہے ایک قول فرمایا ہمارا ہے جس سے نہ صغیرہ نہ کبیرا کوئی ایسا گنا ہی نبی کی طرف منسوب نہیں کرنا پڑتا اور پھر اس کو پورے زور سے انہوں نے ثابت کیا اور خدا کی شان دیکھو جیسے آپ کو وہ جو میں نے انیس باتیں آپ کو بتائیں اسباب وہ جو ان کی آپ کو تصدیق ملے گی کہ امام راضی خود اسی اپنی تفسیر میں چند صفحات پہلے چاند صفحات پہلے اس غلطی کا شکار ہو گئے جس غلطی کی نفی آگے جا کر زور شور سے کر رہے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں سن صدی نلو ایشا رت ان قص دعود علیہ السلام ہے تو افطن بے عمرت اوریا یہ صورت احساب ہے جس میں یہ لکھ رہے ہیں اور سورت سواد ہے جس کے اندر جا کر رد کر رہے ہیں اب سمجھ لگ گئی اس کا مطلب ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اسباب ان اسباب میں سے کسی سبب غلطی ہو جاتی ہے اور جب خدا پاک مہربانی فرمائے دست کر لے تو پھر اس غلطی کو چھوڑ کر فوراً دوسری طرف چلے جاتے ہیں ایسی باتوں ہیں. تو لہذا یہ سب سے ضروری ہے بند کہ جو صاحب علم بندہ ہے شوق شوق رکھنے والا علم کا وہ پہلے تاقیق کرے کہ بات کیسی کہ ہے کہیں اس کی اپنی متروک تو نہیں ہے اب امام کا آگے وہ قول ہے کہ اس کا اوریا کی زنانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ قول یہ ان کا ماخوذ ہے محتبرا دوسرا پہلا کہ وہ اوریا تھی کی عورت،, کی عورت کی عورت جو ہے عورت اس کے ساتھ کا مسئلہ ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ مسرو تارکنوں نے خود کر دیے جا کر آگے اب سمجھ لگے؟ بھائی کتابیں پڑھنا کتابوں سے بات. اللہ کے تعالی کے فضل سے ہمیں تو دل میں آ جاتا ہے کہ یہ ہم اور اولیا دشان کے مطابق ہے یہ خلاف ہے یہ ہمیں فورن دل ہی بتا دیتا ہے اور جب دیکھتے ہیں اسی طرح پھر آپ نظر آتا ہے تحقیق کرتے تو اسی طرح ہی معلوم ہوتا ہے تو خیر امام نے صاف رد کر دیا جا کر اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ دیکھیں برے بھائی اللہ اکبر وہ یہ بتاتا ہوں بھائی وہ امل احتمال الصالف جو یہاں پر یہ وہ اعتماد خود لے رہے ہیں نام راضی فرماتے وہاد اللہ وجی اللہ کل کبیروں سغیر اب داود علیہ السلم بلجو جب الحاق کا نقول پھر آگے وہی کیسا وہ دشمنوں کا قتل کے لیے آپ کی دیوار کو تو فرماتے ہیں یہ یہ تیسرا اہتمام جو ہے یہ تیسرا مانا یہی حق ہے اس سے حضرت داود علیہ السلام کی طرف نہ سزیرے کی نسبت کرنا پڑ رہی ہے نہ کبیرے کی نسبت کرنا پڑ رہی ہے, بلکہ آپ کی ایک عظیم مداح اور عظیم تعریف سامنے آ رہی ہے اور یہاں پر ابن کثیر کا قول بھی سناتا ہوں انہوں نے کمال کر دی ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں ابن کثیر فرماتے ہیں کیا لفظ ہیں ان کے کمال کے قد ذکر المفسرون کس وطن اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن رواه ابن ابي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لانه من روايه يزيد الرقاشي عن انس و يزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الائمه فل اولا قطاثر علا مجر حق و تہذل قصہ حق القرآن فرماتے ہیں یہاں پر مفسرین نے قصہ ذکر کیا جس کا اکثر حصہ تو اسرائیلیوں سے ماخوذ ہے اور آپ علیہ السلام سے کوئی حدیث ایسی نہیں ثابت کہ جس کی اتباع واجب ہو ہاں ایک ضعیف روایت آئی ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر میں تو اس میں یہ رقاشی ہے تو وہ راب ب... اماموں کے نزدیک بال اتفاق و ضعیف ہے لہذا فل اولا حق یہ بنتا ہے کہ ایق تصرا یہ آیا کریمہ جو ہے یہ قصہ قرآن مجید میں جن لفظوں کے ساتھ آیا اس کی تلاوت تک محدود رہو اور اس میں کچھ کہنے سے پرہیز کرو اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات الا مجرد تلا و تہادر کسے کا علم کیا ہے کسے کے کیا اسباب ہیں فلان یہ وہ خدا کے پر چھوڑو کیونکہ خدا پاک نے کچھ بیان نہیں کیا اور تمہارے پاس اور کوئی ثبوت والی چیز نہیں جب نہیں تو یہاں پر صرف ان آیات کی تلاوت کرتے رہو اور کسے کے اسباب میں کسی کی حقیقت میں قصے میں پڑھنے کی نہیں پڑھنے کی سوچو ہی نہیں دیکھا ابھی خدا پاک کی شان بات سمجھنا امام اہل سنت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے رسالہ لکھا ہے ازلا از الانقا اس کے اندر آپ نے یہ صاف لکھ دیا ہے یہ دیکھو کما یزہ علی ذالک <سؤال> مراجع آخر سطح آدم و ہوا و فرمایا مفسرین نے بہت کچھ جھوٹ غلط کیا کچھ اندر جمع کر دیا ہے یہ مطالعہ کرنے والے بندے پر مخفی نہیں ہوگا کہ آدم اور ہوا کا قصہ چلا چلایا تو اس کے اندر کیا کیا باتیں گسڑ دی اور داود اوریا کا قصہ ہے تو اس میں کیا کیا ڈال دیا اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام کا ہاروت ماروت کا وغیرہ وغیرہ سب جھوٹ چلا دیے اللہ حضرت دابود اور اوریا کا نام لے کر بتا رہے ہیں یہاں پر میرے بھائیوں جو بحر المحیط والے ہیں امام ابو حیان اندلو سے جو نحوی مشہور ہیں ان کا جملہ بھی سن لیجئے آپ فرماتے ہیں وہی علم قطان انلم بیا الحم مسلمون امین القویہ ضرورت کتاب ہی تعالی ما حکل خشک ممافی یہ غب انبوا تو رف نہ ہو فرماتے ہیں یہ ہمیں قطن معلوم ہے کہ ہم بیال مسلم گنا ہو سے پاک ہے۔ معصوم میں ان کا کسی گناہ میں واقع ہونا ممکن ہی نہیں کیوں یہ بدھی بات ہے کہ اگر ہم کسی گناہ کو جائز سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ساری شریعتیں ختم ہو جائیں گی بس جو وہ حج کا دعویٰ کریں گے کسی ایک پر بھی اعتماد نہیں رہے گا کہ جب اس میں پڑ سکتا ہے تو وہاں بھی پڑھ جائے گا لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں جو جو نکل کی ہیں قرآن قرآن میں یمر مر رو اللہ تعالیٰ کا جو اپنا ارادہ ہے وہاں پر یہ کہہ کر گزر جانا چاہیے کہ جو خدا کا ارادہ ہے جو رب کی مراد ہے وہ بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہم اس کے سپرد کرتے اور آگے چلے جاؤ اور باقی رہا جو قصہ کا خان لوگ بیان کرتے ہیں جس میں منصب نبوت کو کم کرنے والی بات ہے تو ہم طرح نہ اور ساری اٹھا کر پھینک دیتے ہیں قصہ کے خانوں کی کس سے کس سے کھانے کس سے کھان ہوگے کس سے تصویر کی کتابوں میں جائے کس سے ایسے قصوں کو ہم قتل ہاتھ لگانا بھی گوارہ کرتے اٹھا کر پینک دیتے ہیں جن میں منصب نبوت کی مخالفت ہو یہ وہ سی لگتا ہے اب یہاں پر یہاں پر جو بہت بڑا ظلم ہے نا وہ یہ جی ہے پھر داود علیہ السلام کے متعلق تو جو کہا گیا کہا گیا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک ایک کہانی بنا کر آپ کی اس کو بھی جوڑ دیا اور کہا گیا یہ دونوں کے سیک ہیں افل بیان شریف جو ہے نا افلوہ حضرت چلتے ہیں تو کیا فرماتے اللہ داعود علیہ السلام اور بن خنانا وہ یقال اللہ بنشا بن, بن شاوی جس رب کسی کو آیا اس نے لکھ دیا فرما لو لا دیکھا تو دل مائل ہو گیا حضرت داعود علیہ السلام کا وہ یا بے عشق ہاں اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے خدا پناہ دے یہ رول بیان والے ہیں بہو بےحا میں غیر اختیار ہی میں اختیار کے کم اب تو لے جا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بے صحیح نورتی اللہ تعالیٰ نے لمبا رہا ہے یومن حتا یا مکل بل خلو جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب پاک کو دیکھا جو گھر والی محترمہ تھے حضرت زید بن ہارسا کے جو حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے متبناتے تو ان کو دیکھ کر جس طرح حضور سے ہوا حضور نے دیکھا تو بس اتنا دل پر فوراً اثر ہو گیا کہ آپ نے یا مقلب بل دلوں کو پھیرنے والے بتا. رسول اکرم اور وہ بھی اس کے اس کے گھر والے کے متعلق مطلب جو جس کو منہ بولا مبارک بیٹا بنایا ہوا ہے ان کے گھر والوں کو گھر میں دیکھ کر دل پر پھوکا او تو پھر داود علیہ السلام نے اطلاق مانگی فلان کیا پھر یہی امی سلیم سلیم سلیمان علیہ السلام ہیں اور کان ذالک شریعت ہی محتاط انفی مابین غیر مخل بالمرتی یہ جھوٹ چل رہا ہے سب میں کسبیا اور کسب اٹھا کر کہتا ہوں انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ ان کی کتابوں میں یہ ہو کہ یہودیوں کی شریعت میں یہ ہے ایک کتاب بھی نہیں پڑی ہوگی بس کسی کی پڑھی اور حضرت ذوق شوق اٹھا ہو تو آپ نے فوراً آگے نقل کر دیا کہ چلو جھوٹ ہو سچو جس طرح کہو کتاب تو بھرنی چاہیے نا پھر کہتے ہیں ان سے صبر نہ ہو سکا لیکن ہمارے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرما لیا فوراً دل میں تو عشق بیٹھ گیا لیکن صبر کر لیا اسی سلا میں پھر اللہ پاک نے حضرت زید پر ان کو حرام کر دیا اور انہوں نے طلاق دی اور یہاں پر جو انہوں نے لکھا لکھا عجیب بات پڑھنے میں جو آئی ہے نا وہ علام خفاجی کے پاس پڑھنے میں آئی ہے نسیم الریاض میں شرح شفا ہے حضرت کہتے ہیں و خطر طل بن نسا ستمن لمبے آئے نبی و دابود و یوسف الحم السلاۃ وسلم ابتلا الحکمن اللہ کہ اللہ پاک نے تین نبیوں کو عورتوں میں مبتلا فرمایا ان کا امتحان لیا ایک دابود ایک یوسف اور ایک ہمارے نبی اچھا عجیب بات ہے یوسف کو ملا لیا ان کے ساتھ ان کا تو کہتے ہو ان کو عشق ہوا اور یوسف جو ان کو عشق تو نہیں ہوا وہ تو عورت کو عشق ہوا تھا بات سمجھنا افسوس ہے ایمان سے کہتا ہوں اللہ کب کبیرا کاش ایسی باتیں لکھنے لکھتے وقت ان لوگوں کی قلمیں میں ساتھ چھوڑ جاتی غور فرمائیں قرآن فرما ہے یوسف علیہ السلام اتنا حسین و جمیل مشر کی عورت وہ بلا رہی ہے اور مالکن ہے بادشاہ کی گھر والی ہے وہ بلاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار ایسا نہ اس نے مجھے اپنے پاس ٹکایا بادشاہ نے اور مجھ پر احسان کیا بڑی یہ پکا کر مجھ پر میں ایک گمشدہ بچہ تھا اس نے مجھے جگہ دی اتنا بڑا احسان کیا میں احسان فراموش بنوں ان بدکاری کروں یہ تو ممکن نہیں ہے اب بات سمجھنا جس کو جگہ دے وہ نبی یہ کہیں احسان فراموش نہیں بنتا اور جس کو رسول خود جگہ دیں اپنی اپنے گھر میں بیٹا بنا کر اس رسول کو اللہ یہ نظر نہیں آیا کہ میں اس کو آنکھ میں رکھ رہا ہوں یوسف تو آنکھ میں رکھنے کی بجائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, ہائے, ہائے. صاف کہہ دیتے ہیں وہ عورتیں آشے کو بھی اور یہ صاف کہہ دیتے ہیں ربی سجنو احب الدر اللہ جیل پسند ہے جس کی دعوت یہ دے رہے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے جیل پسند ہے بات سمجھنا اگر کہتے ہو دل میں اٹکی ہوئی تھی زلح اور پھر یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے کبھیرا گنا ہے یہ رسول سے کیسے ممکن ہے اس کا مطلب ہے جو دل فرما رہا تھا وہی زبان پہ آیا کہ یہ دعوت جس بات کی دیتے ہیں اس کی محبت میرے دل میں ذرہ برابر نہیں جیل میں رہنا ساری زندگی یہ مجھے پسند ہے اب بتائیں یہ تو ان دو نبیوں داود علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ذکر کرنے کا کیا مانا ان دو کے متعلق کہہ رہے ہو دعویٰ کر رہے ہو وہ عشق میں مبتلا ہو گئے یوسف علیہ اسلام کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ عشق میں مبتلا ہوئی تو تینوں کو جمع کر رہے ہو کیا پڑھنے والا سوچے گا اب میرے بھائیوں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے تفصیر ابن کثیر سے بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا تھا زینب بنت تج زید بن ہارسر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے محترمات تھے حضور نے ہی شادی مبارک فرمائی تھی اور میں یہ رشتہ تمہیں میں دیتا ہوں لے کر دیا اس وقت نظر نہیں آئی تھی یہ تو چاچا کی بیٹی حضور کی حضور کے چچا کی بیٹی ہے اب بات سمجھنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی بیٹی کو ساری زندگی نہیں دیکھا اس وقت نظر پڑی ابوا جی نکاح ہو گیا حضرت بی بی زینب پاک اور حضرت زید کی آپس میں چپکلش ہو گئی جیسے میاں بیوی بی کی ہوتی ہے یہ ناراض ہو کر طلاق پر آمادہ ہو جاتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے جا کر ارد کرتے ہیں حضور میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں میں تنگا فرماتے تقل اللہ سے ڈر اور اپنے گھر والے کو گھر رکھ بات سمجھنا اس سے پہلے وہ یہ شریف اتر آئی تھی ان کے جانے سے پہلے بات سمجھنا یعنی یہ جو شکایت لے کر گئے تھے بارگاہ رسالت میں اس سے پہلے وہ اتر آئی تھی کہ یہ جو گھر والی ہے اس کی یہ طلاق دے گا اور یہ ہم آپ کے ساتھ بہائیں گے اور اس میں حکمت شرعی یہ ہے کہ یہ لوگ زمانہ جہلیت والے اس کو اپنا بیٹ, تمہارا بیٹا سمجھتے ہیں آپ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا تو اس کا حکم سگے بیٹے کی طرح ہے لہذا اس کی گھر والے کے ساتھ یہ مدعی باپ نکاح نہیں کر سکتا ہم شریعت بنانا چاہتے ہیں یہ جب یہ طلاق دے گا یہ آپ کو پہلے, پہلے واحد سے بتا دیا گیا پھر ہم اس کی شادی آپ سے کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ حکم شرا یہ ہے اب خدا پاک میں کیونکہ یہ کام کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دل میں وحج کو چھپا کر رکھتے تھے کس وجہ سے یہاں دو خوف تھے ایک خدا پاک کا ایک لوگوں کی یہ پریشانی تھی کہ اگر ایسا میں ظاہر کرتا ہوں تو اگلے کہیں گے اچھا کل تو منہ بولا بیٹا تھا اور آج گھر والی حلال ہو گئی اب خدا پاک نے کیونکہ یہ سارا کام اس نے خود کرنا تھا ان کی لڑائی کروا دی وہ شکایت لے کر آگے حضور کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جلبہ اپنے وہ سمجھیں بہن سمجھے ایک قسم کی کیونکہ برادری کی بہن کی چچا کی بیٹی ہیں فرماتے ہیں ڈر خدا سے ڈر در اپنی گھر والی کو رکھ جو بنتا تھا وہی حکم جاری فرمایا کیونکہ ابھی وہ صرف پہلے خبر تھی حکم نہیں آیا تھا پہلے خبر تھی اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے فرما دیا بس آخر ہوا یہ کہ وہ تنگ آئے اور انہوں نے تلاک دے جب طلاق دے دی تو آپ علیہ السلام تو بد نے انہی کو بھیجا جا اپنے ان کو اس کو بتا رسول اکرم تیرا ذکر کر رہے ہیں اب طلاق کے بعد تو حق مانتا تھا کیونکہ حکم بھی آ چکا تھا رسول ذکر فرما رہے تھے یہ فرماتے ہیں, میں گیا دیکھا نہ گیا اس کی طرف مجھے میری طرف سے اس کو دیکھا نہ گیا میں نے منہ بدل کے پیٹھ اس کی طرف کر کے یہ پیغام حضور کا سنایا انہوں نے فرمایا میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی وہ کیا پیغام دیتا ہے مجھے فون اٹھی نفل پڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اوپر سے باہ جا رسول اکرم پر کہ جائیں ہم نے آپ کا نکاح کر دیا نہ یہاں گواہوں کی ضرورت ہے آپ کو کوئی نہیں یہ خدا بند قدوس نے اوپر سے حکم نازل فرما دیا جائیں پھر یہی صحابی حضرت زید فرماتے ہیں سارا کچھ بندوبست ہم نے کیا تو اب بات سمجھنا قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود ہے وہ نے کیا ہے اللہ فلم زی دم منہا وترن کے ہے الوطر ابن کثیر سنا رہا ہوں ول حاجت ول ارب الما فارا کا منا و فارا کہا قرآن فرما رہا ہے جب زید نے اس بی, بی سے وطفر اپنی حاجت لوڑ ضرورت پوری کر لی جتنا ہم نے شادی کر دی آپ کی ان سے یہ کون نے پاک وہ کاسبی سے جس نے یہ نکاح شادی کرنے کا خود سارا بندوبست کیا وہ خود خدا تھا اسی وجہ سے تفسیر ابن کثیر میں ہی موجود ہے بی بی زینب پاک اور اما عائشہ پاک کا آپس میں مفاخرہ ہوتا ہے وہ فرماتی ہیں میری شان دیکھو وہ فرماتی ہیں میری شان دیکھو بی, بی زینب نے فرمایا میں تو وہ ہوں کہ جس کی شادی اوپر سے ہو کر آئی اما عائشہ فرماتی ہیں میں وہ ہوں کہ اگر توہمت لگی تو پاک دامنی کی گواہی اوپر سے آئی فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے آپ ایسے ہی اب سمجھ آ تو میرے بھائیوں اب جو یہاں پر بات کرنے کی ہے اللہ کو اکبر جو سمجھیں کہ آپ کو سمندر سے موتی دے رہا ہوں اور جو میلا کچیلا پانی ہوتا ہے نا اور سے یوں سمجھو آپ کو صاف ستھرا آبر زلال وہ نکال کے دے رہا جس پر کسی جانب سے کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا اب ایک روایت ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرمائی اس میں حضرت حسن بصری اور امام زین العابدین کا مسئلہ ہے روایت اگرچہ ضعیف ہے کہ علی بن زید بن جدعان راوی ہے جو مشہور زمانہ ضعیف ہے لیکن اس مسئلے میں قرآن مجید کی موافقت جن کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو قوی کہنا پڑے گا ضعیف حدیث اس کی قوت اگر قرآن سے مل جاتی بالکل تو ضعیف قوی بن جاتی وہ کیا ہے علی بن زید بن جدعان یہ کہتے ہیں مجھ سے علی بن حسین زین العابدین نے پوچھا ماں یقول الحسن فیقل تعلی و تخیف کا ملو مبدی وہ ان تکشا مجھ سے پوچھا علی بن حسین زین العابدین نے کیا حسن بصری اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا آیت ہے تخسی ہے محبوب آپ چھپاتے ہیں اپنے دل میں وہ بات کہ اللہ جس کو ظاہر کرنے والا ہے اور آپ کر رہے ہیں لوگوں سے اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ڈریں فضر تو میں نے ذکر کیا کہ حسن تو یہ کہتے ہیں فقال اللہ نے فرمایا نہیں ولا اللہ نے علامہ نبی یہ اپنے نبی کو پہلے بتا دیا انہا ستکون من یہ بی بھی بھی آپ کی ازواج میں سے ہوں گی قبل لائیں گے حضور کے شادی کرنے سے پہلے جس طرح کے میں نے قصہ پہلے سنا دیا کہ وہ شکایت جب لے کر آتے ہیں تو حضور پر پہلے وہ آ چکی تھی اب اللہ پاک اس کو فرما رہا ہے کہ آپ چھپاتے ہیں جس بات کو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا کیا مطلب کہ ہم نے جو واحج میں بتایا تھا کہ آپ کی جو گھر والی بنے گی وہ آپ ظاہر نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ تو اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس نے تو شریعت بنانی ہے یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ منہ میلے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی گھر والیاں ہمرام نہیں ہوتی حرام نہیں ہوتی وہ اکثر یہاں خدا سے تو آپ ڈرتے ہی تھے لیکن اس مسئلے میں لوگوں سے بھی ڈر رہے تھے اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ فقط اسی سے ڈریں کسی اور سے نہ ڈریں سمجھ نہیں آ رہی آپ کا یہ ڈرنا کیوں تھا کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ بھی وقت آئے گا یہ بھی اراج لو دینا ارد نہ میں دنیا ابن ماجہ فرمائے وقت آئے گا معمولی سے مال کی وجہ سے لوگ اپنا دین اور اپنی عزت ارد بھیجیں گے تو ارد اور عزت اتنا اہم چیز ہے کہ اس کو اللہ نے دین کے ساتھ رکھا ہے تو اس وقت یہ بات ظاہر کرنا خدا کے حکم آنے سے پہلے محض اس علم کی بنا پر جو آپ کو پہلے دے دیا گیا تھا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارک کو اچھالا جاتا وہ آج آنے تک تو اچھلتی رہتی بات رسول اس وجہ سے یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ عزت کو اس طرح ہماری کو اچھالا جائے تو چھپا رہے تھے اللہ نے فرمایا جس کو آپ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے وہ ایک دم کرے گا حکم آئے گا اور آپ کو جو کرنا پڑے گا تو آپ نے کر جب آیا پھر آپ نے کوئی محسوس نہیں فرمایا سمجھ نہیں آئی بات کی اب بتائیں یا ریمان سے بتانا یہ کہانی ہے حضرت زینبا کی کیا تعلق ہے اس کا داود کے اس مصنوعی جھوٹے قصے کے ساتھ جو اوریا کا بنایا ہوا ہے عجیب بات یہ ہے کہ داتا علی حجبیری رضی اللہ تعالی ان اپنی کتاب شریف میں کیا لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں یہ مسئلہ چلا رہے ہیں شکر اور سوشم کا کہ ایک مستی میں ہے ہوش میں نہیں اور ایک ہوش میں ہے مستی میں نہیں تو دابود کو فرما رہے ہیں صاحب صاحب رسول پاک کو کہہ رہے فرما رہے ہیں صاحب شکر فرماتے ہیں جو صاحب صاحب ہے وہ خود قائم ہوتا ہے جو صاحب سکر ہے وہ خود قائم نہیں ہوتا اس کو خدا نے قائم رکھا ہوتا ہے تو حضرت داعود علیہ اسلام سے واقعہ ہوا وہ صاحب صاحب تھے وہ اوریا کی گھر والی کا نام بھی لی موجود ہے یہ عبارت آپ کو سناتا ہوں بعد میں انہوں نے جو کیا وہ کیونکہ صاحب میں تھے اس وجہ سے ان کی خطار گنا ہو گیا شمار ہوا اور رسول اکرم کیونکہ سکر میں تھے اس وجہ سے بی بی پاگ جو تھیں ان کو زید پر حرام کر دیا خدا نے دیکھو تصے کہاں حرام کر دیا وہ خدا کے بندے اللہ کے اتنا بڑے ہم تمہارے در کے کتوں سے کتوں سے کتوں سے ہزار بار دور کتوں سے نسبت نہیں رکھ سکتے لیکن آپ ہی لوگوں کے سبق ہیں جو ہم آگے ان کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے خود ہمیں فرمایا کہ یہ بات مذہب ہے یہ نقلمہ نہ دیکھو فلان نہ دیکھو عقیدہ دیکھو بات کو دیکھو یہ, یہ سب تو ہم اس کو مد نظر رکھ کر گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ زید پر حرام کر دی خدا نے کہاں حرام ہوئی انہوں نے تو خود طلاق دی جیسے ابھی سنا چکا ہوں روایات میں تو یہ اگر باقی روایات ہیں تو وہی وہ وہ ہیں تو رحنا. ان کو تو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا کوئی نہ سند ان کی حیثیت رکھتی ہے نا کچھ میں داتا علی حجوری کی بارت شریف سناتا ہوں میرے پاس وہ نسخہ ہے کشف محجوب کا جو نسخہ حضور سیدنا خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی ان ہو قلم سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ چون بندہ بخود قائم بود چنابود کے داودرا علیہ السلام یک نظر بجائے افتاد کی می بنا می نبایس یعنی بردنے اور دیر آچے دیر وچھو بندہ بحق قائم بد چنا بد کے پیغمبر ماں پیغمبر را علیہ اللہ السلام یک نظر استاد ہم ازاں جنس زنے زید بر زید حرام شد عبارت کا ترجمہ سادہ سنا دیتا ہوں فرمایا جب بندہ خود قائم ہو وہ صحو والا تو ایسے ہوتا ہے کہ داود علیہ السلام جیسا کہ داود علیہ السلام ایک نظر ان کی وہاں پڑھی جہاں نہیں پڑھنی چاہیے تھی یعنی اوریا کی عورت پر یہ بھی خود فرما رہا ہے جہاں نہیں پڑھنی چاہیے تھی لاہو اور دیکھا جو کچھ دیکھا انہوں نے من بم کر گئے باقی کسے کو جب بند جب بندہ حق کے ساتھ قائم ہو یعنی شکر والا چنا بہت اس طرح ہوتا ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر افتاد ہم ازان جنس داود والی نظر جو پڑی تھی اسی جنس کے جہاں پر نہیں دیکھنا چاہیے تھا ان کو دیکھا اور بنا جو ان کے ساتھ بنا پاتر رسول کی نظر بھی اسی جنس کی پڑی اپنے منہ بولے بیٹے کی گھر والی پر اور پھر بس یہ زن زید زید حرام سر کہاں حرام ہوئی کہاں حرام ہوئی حقیقت تو سنا چکا ہوں اب جو بھڑوے یہاں کے آج کل اندھے ہو کر ہمیں کہتے ہیں وہ داتا علی حجویری نے لکھ دیا یہ ہمیں سناتے ہیں یہ وہ اہل قصہ بر درستی احل و متفق را مطاب چوں حق مفقود شد شمشیر بر کشید و تا جان عزیز فدا ایک خدا ونتا نہ درد نیار میر جی یہ ہمیں سناتے ہیں کہ یہ جی آپ نے فرمایا تمام اہل قصہ جو ہیں وہ کے حال پر مت کی جب حق ظاہر تھا تو آپ حق کے تابے دار تھے اور جب حق دنیا سے مفقود ہوا تو تلوار نکال دی اور جان پیدا کر دی پر کہاں حق مفقود ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام حسین تو حضرت معاویہ کی جو حضرت حسن کی طرف سے صلاح تھی وہ سلح پر راضی نہیں تھے بڑے بھائی کے زور پر کی تو پھر اس کا مطلب ہے انہی کے دور سے ہی حق غائب ہو گیا اور اگلی بات جب حق, حق مفقود ہوا تو تلوار نکال لی حضور کہاں نکال لی ادھر سے انکار کر کے چلتے ہیں مدینہ سے مکہ شریف اور یہاں سے خط جاتے ہیں ادھر آتے ہیں عجیب عجیب باتیں اللہ اکبر حضرت امام مسلم کو بھیجتے ہیں شہادت کی خبر ملتی ہے آپ فرماتے ہیں جو کچھ واپس جانا چاہتا ہے جائے مسلم کے بھائی اٹھتے ہیں جس طرح ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں ان راویوں کی جن پر یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں ہماری نظر میں کوئی اعتماد نہیں ہے ان کو امام حسین کے امام کے بھائی کہتے ہیں کھڑے ہو کر اب ہماری جانے جائیں لیکن ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ ضرور لیں گے اب تو دین کی بات ہی نہیں رہی اب تو بدلے کا بن گیا مسئلہ پھر آگے جاتے ہیں عجیب بات یہ لکھ رہے ہیں تلوار نکال لی اور امام حسین فرماتے ہیں یہ تاریخ کا پکا مسئلہ ہے شیعہ یا سب متفق ہیں تو امام نے فرمایا جب تک یہ ابتدا نہ کریں تم نہ لڑنا آپ فرما رہے ہیں تلوار اٹھا لی جب دین مفقود دیکھا حق کو اور کتابیں تاریخ ساری یہ لکھ رہی ہے کہ نہیں آپ نے نصیحت فرمائی خبردار ابتدا نہیں کرنی حملے کی وہ کریں تو پھر دفاع کرنا ہے یہ کیا ہے اور پھر عجیب بات کہ یہ تو صحیح روایت سے ثابت ہو چکا ہے شیعہ یا سنی متفق ہیں تین سکھوں والی بات آپ نے تو رجوع فرمایا اور پھر کہاں گیا دین کہاں گیا وہ حقیقت جو تھی وہ حضور کے سامنے نہیں ہے اور حضور نے یہاں داتا علی ہجویری نے اس کی تلاش میں کوشش نہیں فرمائی اگر کوشش فرماتے تو ہماری تاکیب ان کے دروازہ مبارک کی لونڈی بھی نہیں بن سکتی لیکن کیا کریں بس صوفیہ ہیں یہ ہمارے اصول فقہ والے لکھتے ہیں صوفیہ کی روایات جو ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں کیوں کمزور ہوتی ہیں کہتے ہیں وہ اپنے اپنے عمل اور اپنے علم میں مصروف رہتے ہیں تصوف کے اور ادھر ان کو موقع نہیں ملتا جو ایک محدث کو ملتا ہے لہذا لکل رجال ہر فن کے مرد ہوتے ہیں تو سوفیا کی طرف حدیث کے باب میں نہیں جا سکتے محدثین کی طرف جائیں گے ہاں اگر تصوف کی بات ہوگی تو سوفیا کی طرف جائیں گے تو یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بات نہیں میرے سمجھے غرض کے جس طرح میں آج کے بڑوں کو کہتا ہوں یہ جو حضرت اوریا اور رسول اکرم کا معذ اللہ کیسا لکھا ہوا ہے اگر مجھے الزام دیتے ہو داتا علی حجویری کے فرمان اور آپ کی تحریر سے مسئلہ یزید میں تو پھر تم پہلے یہ عقیدہ رکھو کہ تمہارے رسول نے معذ اللہ ایسے کیا حضرت داود نے معذ اللہ ایسے کیا کرو عقیدہ رکھو اور اگر بڑوے تمہارا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کا مطلب ہے جو خلاف حقیقت بات ہوتی ہے اس کو دل نہ مانے تو جتنے بڑے کی ہو اس کو ترک کرنا پڑتا ہے رہے مجد صاحبی اللہ تعالیٰ تو آپ نے بھی شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے بلا تحقیق مکتوبات میں ایک ایسا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب فرما دیا کہ خاص تو خاص جس کو عامی شخص بھی سن کر گوارہ نہیں کرے گا برداشت نہیں کرے گا اور حضور کی طرف اس کی نسبت جاری نہیں سمجھے گا وہ کیا واقعہ ہے عبارت آپ کی بات میں سناتا ہوں کہ آپ علیہ السلام قریش مکہ کے سرداروں میں بیٹھ کر سورہ نجم کی آزاد تلاوت فرمائیں جب آپ سے آفر آئے تو منا تسل اخرا تو ابلیس نے آپ کی اس تلاوت میں چاند فکرے بوتوں کی تعریف کے آپ علیہ السلام کے کلام مبارک کے ساتھ ملا دیے اس طریقے پر حاضرین کو آپ علیہ اللہ کے کلام اس میں فرق نہ محسوس ہوا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی آپ نے ہی پڑھائے کوئی تمیز نہ کر پائے کافر جو حاضر تھے وہاں پر انہوں نے شور مچا اور کہنے لگے محمد نے تو ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے ہمارے بتوں کی اس نے تعریف کر دی ہے وہ تعریفی الفاظ کیا تھے تل کل غورا ان شفاط ہن تر کے جو بت ہیں تین جن کا ذکر ہوا قرآن پاک میں افرا ایک ملا ادول امانا تصالخرا یہ تین انہی کے متعلق یہ الفاظ شیطان نے ڈال دیے ساتھ تلکل غرا نیق یہ بہت بہت اونچے درجے کے ہیں ان کی شفاعت کی امید البتہ ضرور کی جاتی ہے اب یہاں جو مجدد صاحب الفاظ لکھ رہے ہیں ان کو اب ذرا غور سے سنیں وہ آ سرور ازکلا میں عالین اطلاع نہ داشتن حضور کو بھی شیطان کے ان کلمات کی اطلاع نہ ہوئی فرمودندے واقعات صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے صحابہ کے راب نے عرض کی کہ یہ فکریں آپ کی کلام کے دوران آپ سے ظاہر ہوئے آپ کے منہ سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفق و معخون ہو گئے کسی اسنا پہ جبریل امین تشریف لائے وعج لائے کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ ان کی تلاوت کے دوران شیطان نے اس طرح کا القاف اس طرح کے جملے فکرے نہ ڈالے ہوں یہ اشارہ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کی طرف جو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ہے یہاں من من تمنا في بمانا طلا ہے امنیا بمنا تلاوت کہ اس کی تلاوت میں شیطان نے القاع کر دیا کوئی رسول ایسا نہیں جس کی تلاوت میں ایسا شیطان نے نہ کیا اس آیت کریمہ کی طرح طرف مجسہ اشارہ فرمو رہا ہے۔ عبارتوں کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں چنانچہ مربیست کے روزے سید البشر صلاحت وسلم مجلس داشتن و سنا دید قریش سندید کی جمع ہے سنادید جس کا معنی سردار سرداران قریش و اہل کفر آنجا حاضر بودن و از اصحاب کرام نیز درام وجلس بودان سید البشر علیہ و علیہ علیہ صلات و سلام بریشان سورہ و می خواندند پڑھ رہے تھے و چوب ذکر آلیہ باطلہ ایشان رسیدن جب ان کے معبودان باطلہ کے ذکر تک حضور پہنچے شیطان اللعین در اصنا فقر چند در ستائش بوتان ایشم بکلام آنسرور علیہ وعلیٰ علیہ الصلاة والسلام منظم ساخت برنہجے کے حاضران آرہ از کلام آنسرور علیہ وعلیٰ علیہ الصلاة والسلام انگاشتند وحید سے راہ بتمیزی آن نیافتن کافرون کے حاضر بودن غلغلہ برابردن و گفتن کے محمد بماثلوکار و ستائش بوتان ما ابود و حاضرن یا اسلام نیز ذا کلام متحیر ماندو آ سرور ا کلام یا لعین اطلاع نہ داشتند و فرمودن چه واقعہ اس صحاب کرام عرض کردند کہ این فقره حضرا ثنای کلام شما ظاہر شد آ سرور علیه و علیه الصلاۃ والسلام متفکر و معظوم گشتن در اصلا جبرئیل امین علی النبینا و علیه السلام آمد و وحی آورد کہ ا کلام القاء شیطانی بودا وہ نبی و رسول نہ کہ شیطان درکلاء میں او عرق کردا بعد ازاں حق سبحانه ہوا تو آئے رد کرداس و کلامی خدرا محکم س بس حرگاہ در زمان آ حیات سرور صلی اللہ علیہ وسلم در حالت یقظہ و در محضر صحابہ شیطان لائن در کلام آ سرور صلی اللہ علیہ وسلم کلام باطل باتل خودرا القانس نہ کنت بس بعض ادب آ سرور علیہ و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم در حالت منام کہ محل حواس است و بس و اشتبا باوجود تنہائی را از کجا معلوم شوت کہ آ واقعہ تصور پہ شیتن محفوظ وال تلبی او مصون یہ ہے اس کو ہمارے عقیدے والے اور آل سیدت اس کو نام دیتے ہیں غرانی کل اولا والی روایت غیرانی جب ہے غرلوک غرلوک جو ہے یہ ایک پرندہ ہے بہت بڑا پرندہ ہے تو اب بات سمجھنا مجدد پاک نے یہ لکھ دیا کہ شیطان نے آپ کے کلام میں ایسا کلام ملا دیا کہ خود رسول پاک کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بعد میں شور جب ڈالا اگلوں نے بعد میں کافروں نے خوش ہوئے کہ ہمارے بتوں کی تعریف رسول نے کر دی ہے اب خود سمجھدار ہیں کہ جب رسول کے ساتھ یہ کام شیطان کر سکتا ہے اور واحد کے اندر اتنا کچھ ملا لیتا ہے اور رسول کوئی پتہ نہیں چلنے دیتا مجد خود فرما رہے ہیں کہ رسول کو بھی اطلاع نہ ہوئی یہ کیا ہو گیا ہے تو بتائیے دین محفوظ ہونے کا دین محفوظ ہونے کا دعویٰ کیوں کر صحیح ہوگا مسلمانوں کا ہاتھوں تو کچھ نہیں بچے گا اسی وجہ سے جتنے ہمارے محققین ہیں علماء عقائد قاضی مالکی جیسے امام فخر رازی جیسے سب نے اس کو جھوٹا ثابت کیا کوئی اس کی سند صحیح ہے ہی نہیں موضوع ہے من گڑت ہے یا ہے کوئی سند کوئی روایت بنتی ہے تو ضعیف ایسے, م... ایسے مسائل میں ضعیف روایت تو بہتوں بہتوں احکام میں جو حلال حرام سے متعلق ہیں ان میں سقات کی روایت چاہیے عقیدے میں ان سے بھی زیادہ سقات کی چاہیے اور اتنے بڑے نوزال رسول پاک کی طرف کفر کی نسبت میں ایک لول ہی لنگڑی روایت اٹھانا بتاؤ جس کو ہمارے علماء عقائد نے رد کر کے پھینک دیا مجدد صاحب کس طریقے کے ساتھ اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ رہے ہیں یہ شورت پر اعتماد ہے تحقیق نہیں فرمائی تو میں ان بڑبوں سے پوچھوں گا جو جزید کے مسئلے میں مجد صاحب کا حوالہ دے کر مجھ پر الزام دیتے ہیں اور آگے سے جواب, جواب نہیں بنا سکتے میرا ان کا یہ حوالہ دینا بتاتا ہے کہ ان کا جواب توڑ نہیں ہے میری باتوں کا میری باتوں کا توڑ نہیں ہے میرے دلائل کا توڑ نہیں ہے میرے سوالات کا جواب کے جوابات نہیں ہیں اسی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ کسی کا حوالہ دیں اب یہ لیکن اب ان کا حوالہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ ریت کا جو مسئلہ جس طرح بیان فرمایا ہے مجدد دن پاک نے یہ مجھ پر لازم کرتے تو مجدد صاحب نے یہ جو کچھ بیان کیا ہے رسول اکرم کے لیے اس کو تم لازم پکڑ لو بڑوے پتہ چل جائے گا مانو کہ رسول اکرم کو شیطان اور جتنے روی تھے ان کو شیطان جب القا کرتا تھا اپنی باتیں ڈالتا تھا ان کی آواز کے ساتھ تو ان کو ہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ شیطان کیا کر رہا ہے اور خدا جانے کسی نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی جو آیت کریمہ تلکل غرانی قلع کو سراسر جھوٹ ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے آیت نمبر ستائیس سورت جن فَإِنَّهُ يَسْلُكُ یس لوگ کو مم بین یدئی و ہی اس کا مطلب ہے مانا جب وہ جاتی ہے جبریل امین لے کر آتے ہیں تو اس کو یہ جو نس قرآن کے الفاظ کے آگے پیچھے خداوند قدوس رسد بھیجتا ہے محافظ اور نگران بھیجتے دوسرے فرشتے ساتھ بھیجے جاتے ہیں کہ تاکہ جبریل امین کے ساتھ شیطان نہ لگ سکے تو جب قرآن مجید کو بھیجنے میں اتنا اہتمام اور سختی کی جاتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جب وہ پہنچ جائے اور رسول پاک تلاوت کریں اس وقت شیطان آ کر ایسی تلاوت ملا دے تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ رسول پڑھ رہا ہے یا شیطان پڑ رہا ہے آواز بھی بالکل رسول جیسی سارا کچھ رسول جیسے بتاؤ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا لا مسل الشیطان میں صورت میری صورت میں نہیں آ سکتا جب حضور کی صورت میں نہیں آ سکتا تو حضور ہی تلاوت کریں اور حضور ہی کی تلاوت کے اندر شیطان بالکل حضور کی تلاوت جیسی تلاوت ڈال دے یہ کیا ہوا تو میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ مانو گے مجدے صاحب نے لکھا مانو گے اس کو تو اب صاف مطلب ہو گیا کہ یہ ہو یا اس طرح کی دوسری باتیں جو بھی کسی بزرگ سے ہوتی ہیں جو غلط ہوں گی ان کو ماننے کی نہیں سوچنا اور نہ ہی ان کی وجہ سے بزرگ کے گستاخ اور بے ادب بننے کی سوچنا بس یہی کہو کہ اسباب ہے خطا کے خطا ہو جاتی میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی چھوٹی بات چھوٹی سی مراد یہاں حقیر ہے غلط ہے کوئی چھوٹی بات کسی بڑے بندے کے ساتھ لگ کر کسی بڑے بندے کی طرف سے آنے کی وجہ سے بڑی نہیں بن سکتی بس اس کو ذہن کوئی چھوٹی بات کسی بڑے بندے کی طرف سے آنے کی وجہ سے بڑی بن سکتی چھوٹی بات غلط بات حقیر بات ذلیل بات وہ زلیل ہوتی ہے چاہے وہ کسی عزت والے گھر میں چلی جائے اور عزت والا گھر اس کی وجہ سے ذلیل نہیں کیا جا سکتا جس طرح کی حضرت سیدنا اتنا معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانے والی شان ابود میں فرمایا کبھی شیطان حکیم کے منہ سے حکیم کے منہ سے غلط بات نکلوا دیتا ہے اور کبھی گمراہ بندے کے منہ سے صحیح بات نکلوا دیتا ہے معذب نے جبل فرماتے ہیں سنت صحیح ہے ابو داؤد میں ہے تو فرمایا بندہ صحیح ہے حکیم ہے اس کے منہ سے غلط بات نکلی اس کی وجہ سے اس کے حکیم کے مخالف نہ بننا اور بات سہری ہے حکمت کی ہے اور شیطان اور گمراہ بندے کے منہ سے نکلے تو اس کی وجہ سے فرمایا اس کی عقیدت مدنا بننا یہ بن جبل صاحب یہ رسول کا فرمان ہے تو ہم اسی پر چلتے ہیں غلط بات ہمارے کسی بزرگ کے منہ سے نکل گئی تو ہم سمجھیں گے یہ خبیر شیطان کا علقہ تھا اس کو مالک اس کو نہیں مان سکتے لیکن اپنے بزرگ کی یہاں توہین بھی نہیں کر سکتے بات کو غلط کہنا پڑے گا اور اگر کوئی شیطان آدمی ہے گمراہ ہے کسی گمراہ فرقے کا ہے اس کے گوہ سے بڑی بڑی بات نکلتی ہے تو صاف بات ہے اس کی وجہ سے وہ امام نہیں بن سکتا وہ شیخ نہیں بن سکتا اس کو ماننے کی جو ہے وہ حماقت نہ کرنا اب چلتے ہیں مجد الفسانی رضی اللہ ان لوگوں کو میں ان کے گھر کی دکھاتا ہوں ان کو کیا پتا ہے یہ مکتوب نمبر ہے دو سو تیہتر. مکتوب نمبر ہے دو سو تیہتر. یہ جلد شریف ہے پہلی تو اس کے اندر ہے؟ آپ کے تعلق دار مرزا حسام الدین احمد خط لکھتے ہیں مجد الف ثانی ردی اللہ تعالیٰ اور مجد الف ثانی ردی اللہ تعالیٰ کیونکہ سخت تھے یہ سما کے خلاف بہت سخت تھے آپ جانتے ہیں ان کا مذہب مشہور ہے سما کے بارے میں اور میلاد جس میں نعتیں وغیرہ میلاد انہوں نے سوال کیا انہوں نے کیا حضور اتنے ہمیں خواب آ چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پر تو راضی خوش ہوتے ہیں بہت تو آپ جو سختی سے منع فرماتے ہیں چھوڑنے پر دل پریشان ہوتا ہے کہ حضور کے خواب ہیں ادھر حضور ہمیں خوابوں میں آتے ہیں اور اتنا خوش نظر آتے ہیں میلاد پر اب مجدد صاحب کا جواب سنیے ھوئے, ھوئے, ھوئے. یہ برائلر جو ہے نا یہ تو سمجھو ان کا خاتمہ ہو گیا بیڑا گرک ہو گیا کیا لکھتے ہیں مخدوما اگر وکاط بربت وہ برمن مت ات مت با موریدن رب احتیاج نہ باشد یہ خوابوں پر اگر چلنا ہو نا اعتماد پر کرنا ہو تو پھر مریدوں کو پیر کی حاجت کیا رہے گی وہ التسا میں طریقے یا ہر مرید موافق وقائے خود عمل خواہد کرد اردو مطابق ماناماتی خود زندگانی خواہ نمود ہاں و منامات موافقہ ترے پیر باشند یا نہ و مرضی یا نہ یہ تو پھر یہی ہوگا کہ ہر کوئی بندہ مرید اٹھے گا وہ گائے گا مجھے یہ خواب آئی وہ گائے گا مجھے یہ خواب آئی حضور کی مجھے یہ خواب آئی تو خوابوں کے ساتھ چلے گا مرشد کی کامل کی تو ضرورت نہیں رہے گی اور ہر یہ طریقے سارے بےکار ہو جائیں گے یہ سر نقش بندی ہے قادری سور بردی ہے فلانے پھر اس کی کیا ضرورت رہے گی اگلے لفظ تو ان کو موت نظر آئیں گے مرید صادق ہزار وقت با وجود پیر بنی میں جب نمی خرد سچا مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں جو حاصل کر رہا ہے فیض ہزار خوابیں پاک رسول کی اس کو آئیں تو وہ آدھے جاؤ کے برابر بھی خریدنا گوالا نہیں کرے گا یہ کیا کہہ رہا ہوں وہ ہزار وقائع ہزار خوابیں کس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آئیں تو وہ اپنے مل مری... پیر کے دربار اور ان کے مرضی کے خلاف چلنا گوارا نہیں کرے گا ہزار خوابوں کو آدھے جو برابر بھی خریدنا گوارا نہیں کرے گا اب سمجھ آ گئی تم بھی پریشان ہو رہا بیچارے مت لگ رہی بجری ہے تمہاری یہ تو مجدد صاحب جیسا کوئی ہو جس نے باقی باللہ کامل سے فیض حاصل کیا ہو اور دنیا میں فیض بانٹا ہو تمہارے ہمارے جیسے فدموں کو کیا مسئلہ یا وہ سمجھتا ہے کہ پیر سے کیا ملتا ہے اور اگر پیر کو چھوڑا جائے یہ شیطان راستے میں ہزار خوابیں دکھا دکھا کر بندے کو برباد کرتا ہے تاکہ یہ مرید پیر سے متنفر ہو بس متنفر ہوا نہیں تو شیطان کا لقمے میں آ گیا اللہ اللہ خاص اب سمجھنا بہت وہی منع مولود یہ لفظ لکھا ہوا منع مولود میلا فرماتے ہیں یہ خوابیں فرمائے ادگا و احلام سمجھو پریشان کون خوابیں اور بے حقیقت خوابیں سمجھو جو مرشد کے مقابلے میں آ رہی ہیں کیا بندہ کرے ہیں دیکھ لو کہ مرشد کامل سے فیض لینے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں ہم وہ فد کی کتاب دیکھی اور ایک کتاب میں بس نظر آ گیا تو اٹھے اور حضرت صاحب یہ کرتے ہیں اور ادھر تو میں نے یہ پڑھا ہے وہ اندھی کا بچہ یہ رستہ ہی اور رہے یہ منزل ہی اور رہے ادھر چلتا ہے بمے سجا درنگی کن گرت پیرے مغان گویت کے سالک بھی خبر نہ بوت زراہ و میں منزل ہا. یہاں یہ چلتا ہے خیر اب مجدد صاحب حضور کی خوابیں وہ بھی ہزاروں میلاد شریف کے متعلق جو دیکھتے تھے اس زمانے کے لوگ اس کو فرماتے ہیں یہ بدعات ہیں اور اس بدایت میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی یہ بھی انہوں نے صاف لکھا ہے اس میں چار سو اکیس صوفے پر بدعت ہسانہ مستلزم رفع سنت بدات ہسانہ سنت کو اٹھا دیتی ہے مستلزم میں پکا سنت نہیں قائم رہ سکتی کون سی بدعت کے ساتھ تمہارے سارے فقاہا بدعت ہسنا کے قائل ہیں نہیں ہے سارے فکا مجدد صاحب کیا بتا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ بدات را ہسنا گوجن یا سیاح مسلزم رف جلد پہلی اور مکتوب نمبر ہے دو سو پچپن اس میں فرمانے بدات کو ہسنا کہتے ہیں یا سیاح یہ رف سنت کو مستلزم ہے ہاں حسل نصبی کہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اتنا بات ہے کہ سنن مرا خدا اور یہ مباغ علاج اب گئی ملاد تمہاری تم تو کہتے ہو ملاد میں ملاد تو وہ عمل ہے نماز ہی قبول ہونا ہو فلاں را قبول ہونا ہو فلانتا قبول ہونا ہو ملاد ہر صورت میں قبول ہے اب تیرا بیڑا غرق مجدد صاحب فرماتے ہیں تیرا سارا ملاد اٹھا کر منہ پہ مارا جائے گا یہ بھی ہے اس میں سنت والی کوئی اس میں تو مجھے کوئی حسن والی بات نظر ہی نہیں آتی اگر حسن نظر آتا ہے تو نسب بھی نظر آتا ہے حقیقی حسن کوئی نہیں ہے تو اب یزید کا مسئلہ مجد صاحب کے پاس پڑھ کر مجھ پر الزام دیتے ہو تو میں مجدد صاحب کا سنا رہا ہوں آج کے بعد میلاد کو حرام قرار دینا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 ان کا پہرا بھی ہم نہیں دینا ہے تمہارے سے پہرا نہیں دیا جا سکتا آہ! باقی رہا بھئی شیخ مجدد فرما رہے ہیں ہزارہ واقعات رسول اکرم کی زیارت کے ہوں لیکن مرشد کے مقابلے میں ہو تو اس کو نیم جا کے برابر نہیں خریدنا حضور تو فرماتے ہیں شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا مجدد پاک کیا فرما رہے ہیں یہ سوال انہوں نے کیا اور خود جواب بھی دیا انہوں نے فرمایا فتوحات مکیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور نے فرمایا میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا ہے اس صورت سے مراد وہ ہے جو حضور کی حقیقی واقعی صورت ہے یہ صورت شریف کے ساتھ مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں یہ صورت لہذا کسی کو کوئی دوسری صورتیں نظر آتی ہیں ان صورتوں میں شیطان آ سکتا ہے اور مجدد صاحب نے اس کو ترجیح دی مکیہ اکبر کا حوالہ دیا اور پھر ترجیح دی اگرچہ دوسرا قول بھی نقل فرمایا جمہور کا کہ نہیں کسی صورت میں بھی حضور آتے ہیں تو وہ آپ کی ہے کی نہیں ہے لیکن وہاں پر پھر جواب یہ دیتے ہیں آگے یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان درمیان میں درمیاناستا بن جائے بات جو ہو رہی ہے خواب میں وہ شیطان اپنی ملاوٹ کو کر لے تو یہ کر سکتا ہے پھر پھر بھی تو اعتماد یعنی ان کی نظر میں نہیں ہے تو اب یہ دو باتیں ہو گئی ایک ملاد والی ایک یہ تلکل الغراقی تو ذرا والی دونوں کو مانو آج کے بعد میلاد ختم کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ نعوذ باللہ من ہمک حضور کے منہ مبارک سے نعوذ باللہ یہ بھی ہوتا رہا حضور قرآن پڑھتے تھے تو شیطان ساتھ بلکہ ہر رسول ایسے کرتا تھا اور یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں وہ جو آیت کریمہ ہے اللہ ولق شیتان شیطان فی, فی امنیت میں اس کا جو مطلب بتا کیا گیا والمانا و مار قبل کے رسولن ولا نبین اللہ واقورا شری القا شیتان شوباہا و تخیولہ یہ معنا۔ ہے یہ نہیں ہے کہ تلاوت میں تلاوت ڈال دیتا ہے قوبتوں پتوں یہ ہے کہ جو رسول نبی ہم نے بھیجا جب وہ اللہ تعالی کی آیات کو پڑھتے تھے تو شیطان کافروں کے دلوں میں شبہ خیالات اعتراضات واہیات وہ ڈال دیتا تھا تاکہ وہ جھگڑا کریں آیات کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ مطلب ہے یہی مانا ہے بس حق جس طرح کے دوسری آیات ہے ان نے اللہ یونا الا اولم لے اسی طرح کرا لکھا جا لے کلین آدو بن والجن یو ہی بادو ملا بال رخرو اب دو باتیں دیکھو قرآن پاک آئے تو حرم علیکم اللہ پاک نے تم پر پر حرام کر دیے مشرقین اکٹھے ہوئے کہنے لگے واہ بھائی واہ اچھا تمہارا رسول ہے اپنا جبکہ کیے ہوئے کو حلال کہتا ہے اور خدا کے مارے ہوئے کو حرام کہتا ہے قرآن پاک ہے انکم بما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ تعالی کے سوا سوائے کافروں جس کو پوجتے ہو تو وہ اور تم جہنم کا ایندھن ہو مشرقی نہ کہ ایک طرف تمہارا نبی رسول عیسیٰ کو رسول کہتا ہے دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کو تو لوگ پوجتے ہیں اور جن کو پوجتے ہیں وہ جو, جو پوجنے والے ہیں وہ اور جس کو پوجتے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے تو عیسیٰ تو کہہ جہنم میں یہ شیطانی اور علقاہ ہوتا ہے ادھر ادھر اتر رہی ہوتی ہے وحاج اور نبی سنا رہے ہوتے مسلمانوں کو اس کے مقابلے بھی آتا ہے اور اپنے لوگوں کو وہی ڈالتا ہے وہی کرتا ہے اور شیطانی خیالات بناتا ہے اعتراضات بناتا ہے تاکہ یہ مقابلہ کریں یہ دلجا دلو کم تاکہ وہ جھگڑا کریں باس کریں تو تم سے اب سمجھ تو یہ چیز ہے معلوم ہوا بزرگ ہر بزرگ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی تو اب جس طرح دلیل کے ساتھ اس کو چھوڑیں گے جو مجدد صاحب نے پھوڑا مسئلہ جزید کو دلیل کے ساتھ میں نہیں چھوڑا مجدد صاحب اگر تاکیق فرماتے تو ایسا نہ فرماتے حق وہی اللہ کے فضل سے اگر دنیا میں ہمارا ہزار بار چیلنج ہے بیٹھے ہیں کوئی یہ اگر میری اصلاح کر دے تو میں قبول کرنے کے لیے تجاروں